اور بے شک ہم نے بن اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں ستھری روزیاں دی اور انہیں ان کے زمانے والوں پر فضیلت بخشی